الحمد رب والصلاة سید اما بعد فاعوذ باللہ من بسم اللہ رب المین و والسلام وسلام سید المرسلیم اما بغدیمان الرشیم والسلام وسلام علیہ رسول اللہ ولی وب قیاح حبيب اللہ صلاۃ وسلام یا نبی اللہ وعلی آلکہ نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ آپ نے مسوا کی جو تحریک چلائی ہے الحمد للہ کافی اسلامی بھائیوں کو اس استعمل کرنے کی توقی ملی ہے پاپا کے بارے میں عرض ہے کہ دیکھا گیا کہ شلوار یا پائجامہ جو ہے ٹکنوں سے نیچے ہوتا ہے اگر آپ اس کے حوالے سے بھی سرجیو احمد الحمدللہ اس سنت پہ بھی کافی سائیں بھی گومل کر دے گی تو فیق ملے گی یہ سنت ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ٹخنوں سے پاجامہ اوپر ہو پاجامہ جو بھی لباس ہو جیسے کہ لمبا سوب پہنتے ہیں جس کو توپ بولتے ہیں سا کو تا کر دیتے ہیں رب والے آج کل تو وہ سوب یا لمبا جبہ تو وہ بھی ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے یہ ہے سنت اور جو تکبر سے لٹکائے گا تو وہ جو لٹک رہا ہے وہ آگ میں ہے تکبر سے لٹکائے تو بغیر تکبر کے ویسے ہی آج کل جو لٹکاتے ہیں ہم تکبر کی بدگمانی تو کریں گے نہیں ہمارے پاس کوئی آلہ ہی نہیں ہے جسے پتا چلے کہ یہ تکبر سے کر رہا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس نے زن پر ہی محمول کریں گے اس کی توجہ نہیں ہوگی بے خیالی میں ہو گیا ہوگا تو اب یہ کہ تکبر کی نیت نہ ہو جان بوجھ کر بھی اس نے رکھا ہے تب بھی وہ گناہگار گار نہیں ہے مکروہ تنظیح ہے پسندیدہ نماز میں بھی ایسا رکھنا ناپسندیدہ مکروہ تنظیح تکبر سے لٹکایا ہوا تو مکروہ تحریمی ہوگا گناہ ہوگا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میری نے سنت سے یہ عرض ہے جلد بازی کرتے ہوئے جو لوگ عید مسلم کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول اشاد فرمائیے ہے اگر کسی کو ایزا دی ہے تو اس سے حقوق العباد کے معاملات اگر ہوئے تو معافی مانگنی پڑے گی توبہ کرے اگر قصدن تکلیفیں دی مسلمانوں کو خوف خدا پیدا کرنا چاہیے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہم کو نرم ہونا چاہیے یہاں تک کہ کابت اللہ شریف کے تعلق سے بہار شریعت کے چھٹے حصے میں جلد اول حصہ چھ چھٹا حج کا جو جہاں بیان ہے اس میں کابت اللہ شریف کی داخلی کے تعلق سے لکھا ہے کہ اگر دروازہ کھلے اور داخلے کی اجازت ملے تو دھکم پیل کر کے دوسروں کو تکلیفیں دے کر داخل ہونا جائز نہیں ہے حضر اسمد چومنے کا بھی جہاں بیان ہے تو حضرت نے بھی ارشاد فرمایا اخبار البشارہ میں کہ وہاں بھی کوئی قوت کا مظاہرہ کر کے اور دھکم پیل کر کے نہ دوسروں کو دبائے نہ خود دبے ہے نا ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے حجرِ اسود چومنے کے لیے اگر آسانی سے چومنے کا موقع ملتا ہے تو ٹھیک ہے چوم لے دوسروں کو ایزا دے کر خود ایزا پا کر ایک کام نہیں کر رہا تو جب یہ حجری اسود اور کابت اللہ شریف کے جو معاملات ہیں وہ کتنے متبر ہیں لیکن اس بہت بڑے شرط کو حاصل کرنے کے لیے بھی دوسروں کی ایزا دینے کی اجازت نہیں ہے لیکن بے صبری کی وجہ سے واقعی کہ بعض اوقات وہ ایزا کے اسباب ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے اپنی جگہ پر بندہ اطمینان سے کھڑا رہے اگر لوگ اللہ کر بھی رہے تو خود کو کم از کم نہ کرے یہ تو سب یہ ذہن بنا لیں گے نا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی میں یہ اڑا اڑی کا حصہ نہیں بنوں گا سب کا ذہن بن جائے گا تو اڑی ہوگی بھی نہیں سب مطمئن ہوں گے اور ڈسپلن قائم رہے گی ایزا مسلم جو یہ بہت خطرناک, خطرناک خطرناک بات ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے من آزا مسلمن فقط آزانی وہ من آزانی فقط آز اللہ جس نے مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی تو ایزا مسلم یہ گناہ کا کام ہے اس سے ہم کو بچنا ہے اب تک اگر ایزا دے بھی دیے تو توبہ کرنی ہے اور جن جن کو ایزا دی ہے ان سے معاف بھی کروانا ہے آئندہ بچنا بھی ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد حشمت علیہ میں نے یہ سوال ارد کرنا تھا کہ جو ٹیچر ہائر ہوتے ہیں جیسا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتا ہے جب ہائر ہوتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیکچر آدھا گھنٹہ ہوگا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کمپلیٹلی آدھا گھنٹہ نہیں پڑھاتے یا ان کے طے نہیں پاتا انڈرسٹوڈ بات نہیں ہوتی کہ ہوتا ہی ہے کہ پندرہ یا بیس منٹ پڑھایا جاتا ہے دس منٹ فری ہوتے ہیں ٹیچر بازو تو آیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں کہ یا کنٹینیوسلی اگر آدھے گھنٹے کی بات ہوئی ہے تو آدھا گھنٹہ ہی پڑھانا پڑے گا اب جس بات کا ہی جا رہا وہ تو کام پورا کرنا پڑے گا مرتدل انداز میں اب جارہ ہی آدھے گھنٹے کا دس منٹ سستی کی وجہ سے اگر ترک کر دیتا ہے تو جرم تو ہوگا نہیں اور اگر انڈرسٹوڈ ہو کے پر مطلب لیکچر آدھا گھنٹہ کمپلیٹ نہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ آپ سننے میں اگر آدھا گھنٹہ پر آئیں گے تو بچے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا اتنا نہیں تھوڑا سا کم مطلب ٹیچر کو کہتے ہیں کہ آپ سلیبس کم رکھیں اتنا ہم سے یاد نہیں ہوگا تو اس کنڈیشن میں آیا کہ جائز ہو سکتا ہے کہ نہیں جائیں جا, جا کیا ان سے بات کریں کہ آدھے گھنٹے میں طلبہ جائیں بور ہو جاتے ہیں طلباء تو خوشیسی میں ہوں گے کہ استاد صاحب بیمار ہو جائیں اور ان کی چھٹی ہو جائے سل حبیب صلی اللہ تعالی عل محمد سگ ہوں میں ابدے رضا بھی غوث و رضا کا بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی چلیں یہی بتا دیئے شیر کس کا ہے اس شیر مقتا ہے مکتا ہے متلا ہے یہ کیا ہے ہے کس کا حضرت کے یہ شیر ہے لا یہ شیر شیر بے شیر سنت حضرت مولانا حشمت علی خان جو کہ الا حضرت کے خدیفت ہے ان کا شیر عبید رضوی عبید ان کا تخلص تھا سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی یعنی میں غوث پاک کا اور الا حضرت کا کتا ہوں اور میرا روب اتنا ہے کہ جنگل کا شیر شیر ببر بھی میرا سامنا نہیں کر سکتا مجھے دیکھ کے دم دبا کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے ارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں مدنی ماحول کس طرح بنایا جائے گھر والوں کو درس سنایا جائے پڑھ کے درس دیا جائے جو بات ان کو اپنے طور پہ سمجھانا چاہتے ہیں نا ڈانٹ کے وہ پڑھ کے نرمی کے ساتھ اگر بتائیں گے نا انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا اور آپ اپنا کردار گھر میں پیش کریں جب آپ کردار پیش کریں گے تو یہ بولیں گے ارے کل تک تو یہ لڑائی کرتا تھا ہم سے جھاڑتا تھا ہاتھ اٹھاتا تھا اب یہ آنکھیں نہیں ملاتا اب یہ ہم سے جی جناب سے بات کرتا ہے تو ہاتھ چومتا ہے پیر چومتا ہے آجزی کرتا ہے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتا ہے تو ایک وقت آئے گا آپ سے مشورہ لیں گے کہ یہ ہم جو کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو بنے گی بات اب بھی سے نہیں بنے گی تو اپنا گھر میں کردار بنا ایک پرانا وقت ہے کئی سال پرانا ایک اسنا بھائی نے مجھے بولا کہ میرے چھوٹے بھائیوں کو میں سمجھا تھا مانتے ہی نہیں یار وہ مطلب جھگڑتے ہیں اور یہ مطلب تو میں نے کہا یار تم اس کو تو تو کر کے بات کرتے ہوئے تو کر آپ جناب کہنا شروع کر دوں کو پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ نے بہت پیارا نسخہ بتایا تھا میرے بھائی سیدھے ہو گئے میں نے آپ جناب سے جب بات کی نا हा? آئیے جائیے بیٹھیے اٹھیے آپ یوں کر لیجئے بڑا فرق پڑتا ہے اصل وہ ایک ہی بات ہوتی ہے نا اس سے فساد بھی ہو جاتا ہے اور وہی بات فساد ختم بھی کرا دیتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا امیر اہلی سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ارض ہے کہ سعدات کرام کو لوگوں کے سامنے اپنا سید ہونا ظاہر کرنا چاہیے یا کہ اس کو چھپانا چاہیے جزاک اللہ ابھی سید ہو نا اس کو اپنے طور پر عاجزی کرنی چاہیے اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ خدا جانے کے میں واقعی سید بھی ہوں یا نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے میں نے بعض سیدوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا سید ہونا ان کو چھپاتے دیکھا ہے اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو سید کہنے سے وہ کتراتے تمہارا لے کے اللہ کرے کہ میں نے جو کہنا چاہا وہ سمجھ میں آ گیا ہو سادات کرام کی علامہ کاظمی شاہ صاحب غزالی دوران بہت بڑے عالم گزرے ہیں سید تھے لیکن یہ فرماتے تھے قرآن آیت پڑھ کر ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم سید ہو یا غیر سید کسوٹی یا آیت کریمہ وہ فرماتے تھے کہ یہ ہے نا کرم اکم یعنی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے اللہ تعالی کرم فرمائے جو واقعی سید ہے وہ قابل احترام ہے اور جو اپنے آپ کو سید کہے جو مسلمان اپنے آپ کو سید کہے ہم اس کو سید ہی تسلیم کریں گے اس کا حسب نصب تلاش کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم اس کے حسب نصب کو تلاش کرتے پھریں آپ نے کہا میں سید ہوں کہ ہم آپ کو سید مانتے ہیں ہم احترام کریں گے ہم کو ثواب ملے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد مرکز کسی کے ابا جان سگریٹ وغیرہ پیتے ہوں تو اگر ان کو منع کرے اور آگے سے وہ گالیاں دینا شروع کر دے تو اس کے کی لیے کیا حکم نیک بننے کا نسخہ رسالہ آئے. اس میں انیس مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے کا تو سگریٹ پینا یہ کوئی ناجائز تو ہے نہیں گناہ کا کام تو ہے نہیں اب, اب کس انداز میں سمجھایا ہو ابو بڑے ہو گئے ہو پھر بھی سگریٹ نہیں چھوڑ کینسر ہو جائے گا تم کو اب ابو کی کھوپڑی گھومی ہوگی تو پھر جو بولے سمجھانا بھی تو نہیں آتا لوگ اس کے لیے نہ سمجھایا جائے پھر اور سگریٹ پینا ناجائز بھی نہیں ہے گناہ تو ہے نہیں پینا نہیں چاہیے نقصانات ہیں اس کے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد عمران تاریخ سے کر رہا ہوں یہ ہے کہ جب بندہ عمرے پر جاتا ہے اور سفا مروہ کے سات چکر ہوتے ہیں تو اگر بندہ سفا سے مروہ جائے اور مروہ سے پھر جو ہے وہ سفا پر آئے اور اس کو ایک چکر سمجھے تو اس طرح اس کے چودہ چکر بن گئے تو اگر یہ کر کے وہ بعد میں اپنا چلا عمرہ اپنا مکمل کر کے تو کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا یہ دوبارہ صفا مروہ کرنا پڑے گی یہ سات پھیرے وہ یہ کہ صفا سے مروہ ایک مروہ سے صفا دو تو اس نے ڈبل کر لی ہے سات پر اس کا جو رکن تھا عمرے کا یہ صحیح یہ مکمل ہو گیا اب یہ زائد ہے تھوڑا چہل پہل ہو گئی ورزش ہو گئی اور کیا اس پر یہ تو نہیں کہیں گے کہ مطلب اس کو کوئی دم لاگو ہو گیا یا کوئی کفارہ دینا پڑ جائے گا اس کو اگر ضرور دم واجب ہو جاتا کسی وجہ سے اور وہ اپنے ملک واپس آ ہے تو پھر دم پورا کرنے کے لیے وہیں جانا پڑے گا اپنے ملک میں اگر دم اس پر واجب ہوا ہے تو دم کے لیے کہ دم اگر ہے تو دم ہے تو وہ حرم میں دینا واجب ہے خود جانا شرط نہیں ہے عمرے پر حجی پر لوگ جاتے ہی رہتے ہیں کسی سمجھدار حاجی کو یا معتمیر کو عمرہ کرنے والے کو آپ رقم وغیرہ دے کر حدود حرم میں دم کرنے کی درخواست کر دیں وہ کر دے گا تب بھی دم سے آپ فارغ ہو گئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کسی خودکشی کرنے والے کی مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ درست ہے پڑھی جائے گی پڑھنی ہوگی جی تو اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ یہ مسلمان ہے جی جب مسلمان ہے تو مغفرت بھی اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے جی نا اور اللہ چاہے تو سزا دے کر اس کو جنت ملے یعنی ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا بالآخر آخر وہ جنت میں تو جائے گا لیکن ایک لمحے کا بھی عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکا کوئی اگر کہے کہ چلو یار تھوڑا عذاب برداشت کر لیں گے پھر جائیں گے تو جنت میں تو اب کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا کہنا ہلکا سمجھنا ہے نا اس کی تخفیف کرنا یہ بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور خودکشی کو اگر حلال سمجھ کر کسی نے خودکشی کی جی اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جی کیونکہ یہ خودکشی کو حلال کہنا یہ کفر ہے خودکشی کا علاج تو وہ پڑھیے رسالہ انشاءاللہ اللہ بڑی معلومات ہوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا تعلق جامعہ حجبیریا دربار عالیہ سیدی فیض عالم داتا گنٹو علی حجویری کے شعبہ تخصص فلف سارے دون سے ہے. پیارے بابا جان سب سے پہلے ایک امانت ہے جو آپ تک پہنچانی امانت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لاہور سے آپ کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو اس سے پہلے ہم قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتم اللہ عالیہ کے پاس چھٹی لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے چھٹی بھی عنایت فرمائی اور آپ کے لیے محبت و برا سلام بھی عطا دیا میرا بھی سلامت کیجیے ان شاء پیارے بابا جند ہمارے ساتھ جامعہ نظامیہ رضویہ سے جامعہ نعیمیہ سے اور جامعہ جلالیہ سے اور اسی طرح جامعہ ہجویری سے اولا وائی رام کا ایک وفد آیا ہوا ہے سوال میرا یہ ہے کہ پیارے بابا جان کوئی ایسا وظیفہ کے رات کو ہم سوئیں اور مدینے والے کا دیدار ہو جائے آپ کے پاس ہو تو آپ کو ایسا ورد کیوں آپ تو ماشاء اللہ سید بھی ہیں ڈائریکٹ لائن ہے آپ کی ہماری لائن ملا دی ہے پھر پیارے بابا جان جو باقی سننے والے چلو ان کو بھی فائدہ آپ دے دیجئے نا ڈائریکٹ نا تو ہمیں سب کو فائدہ ہو جائے گا ابھی کوشش کر کے کہیں کونا کانچا پکڑ کے سو جائیں ہے نا الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے حضور ہم تو آج لوگ ہیں تو بزرگوں سے فیض ہی لینا ہمارا ایک مقصد ہے تو بزرگوں کا فیض جو ہے وہی وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا ایک تحفہ ہے تو اسی کے لیے حاضر ہوئے تو اگر کرم فرما تو ماشاء اللہ پر مجھے کوئی سا وظیفہ نہیں آتا کہ راتوں رات تو رات زیارت ہو جائے وہ شعر سنا دوں امیر مینائی کا محبوب کو دے دے کے ہوئے لوٹ رہے ہیں وہ <سؤال> <وائسے سؤال> بغیر دیکھے ہوئے وہ تو لوٹ گئے وہ سے کرن نہیں دو ملنا تو بات کی بات ہے اب میری عمر بھلے آپ کو لگتی نہیں وہ ست کی طرف جا رہا ہوں اب مجھے قبر کا گڑھا نظر آ رہا سبحان اللہ لگا آپشن ہی نہیں ہے نا دیکھو بوڑھا اس عمر کے بعد کوئی اپشن نہیں ہے کہ جوانی پلٹے گی یا ادھیڑ عمر والی طاقت آ جائے گی اب یہ بھی نہیں ہے تو چلتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ چلتے کیسے پہلے سوچتا تھا کہ یار یہ کیا یہ ضعیف لوگ یوں یوں کر کے چلتے اب پتا چلتا ہے کہ وہ کیوں چلتے جیسے پریکٹیکل ہو گیا نا جو بوڑا ہوتا ہے نا اس کو سمجھ آئے گی یہاں درد ہوتا ہے ہوئی گٹنے میں درد ہوتا ہے تو یہ تو پیٹ ڈسٹرب ہے تو نظر کام نہیں کرتی کسی کے کان کام نہیں کرتے سارے آزاد جو ان کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے نا وہ قریب آتی ہے تو ان میں تغیر پیدا ہوتا ہے جو جوان اس کو کبھی نہیں سمجھ سکے گا یہ بوڑا ہی سمجھے گا کہ اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے اب جان ہے تو جہان ہے اب جیسے بھی گزارا ہے اللہ کرے کہ میں بولنے کے قابل رہ بڑھاپے میں آخر یہ بھی, دی دی بھی تو اشتے جاتا ہے کہ بندہ بولتا نہیں زبان بھی لڑکڑ ہے اور میرے سے کم عمر کے لوگے بولتے ہوئے لڑکڑ ہے ان کی زبانیں اللہ کا کر کرم ہے کہ میں بول تو رہا ہوں ماتا جان اللہ تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروپر پر دیر قائم و دائم فرمائے اور آپ کے اس فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی فرمائے دعائیں کرتے کہ میں زیادہ زیادہ وقت دین کی خدمت کرتا رہا جان وہ وظیفہ تو رہ گیا نا بیچ میں وہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا جو ہدای کے بخش شریف شرکھا بات شروعات لکھی گئی میں لکھا تھا کہ بلی جو ہے نا یہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر خوب توجہ کرتی ہے پرندہ اوپر ہوتا ہے اس کی تو آخرکار وہ پرندہ گرتا اور شکار کر لیتی ہے تو جس چیز کا تصور کبھی ہوگا وہ چیز خواب میں نظر آتی ہے تو جس کو تصور ہوگا لندن پیرس کا تو وہ لندن پیرس کے پھیرے لگائے گا جو ہوگا ہی دیوانہ اور رات دن مدینہ رٹتا ہوگا سبز گد کی بس وہ تصور کرتا رہتا ہوگا آپ ان سے سنیں گے کہ آر مدینہ خواب میں نظر آتا ہے ایسے ملیں گے آپ کو تو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر محبت کا غلبہ ہے تو وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے تو کاش ہمارا تصور جو ہے نا وہ کبھی ہو جائے ہے ہی نہیں تصور خالی باتیں درست کی کثرت ہو البتہ سیکھے بھی ہیں کئی درست کے سیکھے ہیں زیارتوں کے وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہے سب مطلب مقصد یہ کہ ان کا کرم ہے دروشری پڑھنا اور اس لیے پڑھنا کہ ان کی زیارت ہوگی یہ علاجت کے نزدیک نہیں مناسب تصور بلا کرے تعظیم اقدس کے لیے پڑھے پھر آگے ان کا کرم بے حد و بے اینتیا ہے آپ کے مرکز الاولیاء میں ایک بار ایک بہت بڑا آدمی تھا بہت مالدار آدمی تھا میری پہلی ملاقات تھی میں دکان پر ان کی گیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تم ان لوگوں کے پاس کیا آئے ہو ان کے پاس تمہیں نہیں آنا چاہیے ویسا مجھے اس نے بولا کہ یعنی یہ کہ دنیا داروں کے پاس اور مالداروں کے پاس تمہارا کیا کام ہے کیوں آئے ہو پھر اس نے بولا کہ یہ لوگ بولتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آئے ہمارے گھر میں تشریف لے آئے ہے نا کبھی میرے بھی گھر میں ہو چارا یا صلی اللہ صلی اللہ عامن بولی نا وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ میں ارض کرتا ہوں تو وہ مجھے یوں کہہ رہے تم کیوں آئے پھر بولا میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بولتے کہ ہمارے یہاں تشریف لے آئے بولا میں کبھی نہیں کہتا اس طرح میرا گندا گھر میرا گھر ایسا میں گناگار میں کیسے بولوں کہ سرکار میرے یہاں تشریف لے ہے صلی اللہ میرے رولا دیا تھا کی باتوں نے مجھے ہلا دیا تھا حالانکہ کوئی عرب پتی معلوم ہوتا تھا لیکن ایسا عاشق رسول تھا تو عاشق رسول جو ہوتے نہیں یہ ان کی عجیب عجیب کیفیات ہوتی ہیں ایک بار قبرستان میں ایک بوڑھا آدمی تھا یا کا آدمی اتنی بڑی داڑی تھی ڈنڈا لے کر وہ پیرا دیتا تھا قبرستان کا تھا چوکی دار اچھا اس کو کسی ہمارے سات میں سے کسی بات پر کسی نے کہا ہوگا اللہ آپ کو مدینہ دکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں مدینے جاؤں گا میں مدینے جاؤں گا, میں مدینے جاؤں گا میں کیسے مدینے جاؤں گا میں وہاں جا کر ری کیسے خارج کر سکتا ہوں مدینے میں یہاں تو میں یہ کر لیتا ہوں کام وہاں کیسے کروں گا اور وہ اس نے بولا کہ حیرت میں ڈال دیا اس کو مدینے جانے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ میری اوقات کیا کہ میں اور مدینے میں جاؤں اب آشکوں کے انداز جو ہوتے ہیں بس وہ نرالے ہوتے ہیں اور بالکل الگ تھلگ ان کا نظام ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق بر اعمال کی بنیاد رکھ تو اب یہ سارا نظام ہے عشق کا کہ کوئی محبوب کو رو کے مناتا ہے کوئی ہنس کے مناتا ہے کوئی مدیر شریف میں حاضر ہو کر مناتا ہے کوئی دور رہ کر مناتا ہے نا پاس والے یہ لاز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے عشق دے رنگ نرالے ہیں اور جدا جدا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد